پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرار پھر ہم نے اسے ایک محفوظ قرارگاہ گاہ مطلب رحمِ مادر میں نطفہ بنا کر رکھا ثم خلقنا النطفه علقه فخلقنا العلقه مضغه فخلقنا المضغه عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشانه خلقا اخر فتبارك الله احسن الخالقين پھر ہم نے پھٹکی بنایا پھر ہم نے پھٹکی کو لو تھڑے میں ڈھالا پھر ہم نے لوتھڑے سے ہڈیاں بنائی پھر ہم نے ہڈیوں پر گوشت چڑھا دیا پھر ہم نے اسے ایک اور ہی صورت میں بنا دیا چنانچے بڑا بابرکت ہے اللہ جو سب سے عمدہ بنانے والا ہے تم میں پھر بے شک تم اس کے بعد ضرور مرنے والے ہو ثم انكم يوم القيامه تبعثون پھر یقینا تم یوم قیامت دوبارہ اٹھائے جاؤ گے۔ ولقد خلقنا ولقد خلقنا فوقكم سبع طوائف وما كنا عن الخلق غافلين اور بلا شبہ ہم نے تمہارے اوپر سات تہ بہ آسمان پیدا کیے اور ہم اپنی مخلوق سے غافل نہیں ہیں۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدْرٍ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَضِّ وَإِنَّا عَلَىٰ ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ اور ہم نے آسمان سے ایک خاص اندازے سے پانی نازل کیا پھر ہم نے اسے زمین میں ٹھہرایا اور بلا شبہ ہم اسے لے جانے پر بھی یقینا قادر ہیں اب چلتے ہیں آیات کی تفسیر کے طرف محفوظ قرارگاہ سے مراد رحم مادر ہے جہاں عموماً نو مہینے بچہ بڑی حفاظت سے رہتا اور پرورش پاتا ہے پھر اس کی کچھ تفصیل سورہ حج کے شروع میں گزر چکی ہے یہاں اسے پھر بیان کیا گیا ہے تاہم وہاں مخلقات کا جو ذکر تھا یہاں اس کی وضاحت المدغطہ کو ہڈیوں میں تبدیل کرنے اور ہڈیوں کو گوشت پہنانے سے کر دی ہے المدغا گوشت کو ہڈیوں میں تبدیل کرنے سے مقصد انسانی ڈھانچے کو مضبوط بنیادوں پر کھڑا کرنا ہے کیونکہ محض گوشت میں تو کوئی سلاوت اور سختی نہیں ہوتی پھر اگر اسے نرا ہڈیوں کا ڈھانچہ ہی رکھا جاتا تو انسان میں وہ حسن اور آنائی نہ آتی جو ہر انسان کے اندر موجود ہے اس لیے ان ہڈیوں پر ایک خاص تناسب اور مقدار سے گوشت چڑھا دیا گیا کہیں کم کہیں زیادہ تاکہ اس کی قد و قامت میں غیر موزونیت اور بدہ پن پیدا نہ ہو بلکہ وہ حسن و جمال کا ایک پیکر اور قدرت کی تخلیق کا ایک شاہکار ہو اسی چیز کو قرآن نے ایک دوسرے مقام پر اس طرح بیان فرمایا لَقَدْ خَلقنَ تقویم سور تین آیتمبر چار ہم نے انسان کو احسن تقویم یعنی بہت اچھی ترکیب یا بہت اچھے ڈھانچے میں بنایا پھر اس سے مراد بچہ ہے جو وہ مقررہ مدت کے بعد ایک خاص شکل و صورت لے کر ماں کے پیٹ سے باہر آتا ہے اور حرکت و اضطراب کے ساتھ سم و بسر اور ادراک کی قوتیں بھی اس کے ساتھ ہوتی ہیں الخالقین یہاں انسانین کے معنی میں ہے جو خاص خاص مقداروں میں اشیاء کو جوڑ کر کوئی ایک چیز تیار کرتے ہیں یعنی ان تمام صنعت گروں میں اللہ جیسا بھی کوئی صنعت گھر ہے جو اس طرح کی صنعت کاری کا نمونہ پیش کر سکے پھر ایک بار پڑھ لیتے ہیں کہ الخالقین یہاں انسان کے معنی میں ہے جو خاص خاص مقداروں میں اشیاء کو جوڑ کر کوئی ایک چیز تیار کرتے ہیں یعنی ان تمام صنعت گروں میں اللہ جیسا بھی کوئی صنعت گر ہے جو اس طرح کی صنعت کاری کا نمونہ پیش کر سکے جو اللہ تعالیٰ نے انسانی پیکر کی صورت میں پیش کیا ہے پس سب سے زیادہ خیر و برکت والا وہ اللہ ہی ہے جو تمام صنعت سے بڑا اور سب سے اچھا صنعت کار ہے پھر پراقاء فریقۃ کی جمع ہے مراد آسمان ہے ارب اوپر تلے چیز کو بھی طریقہ کہتے ہیں آسمان بھی اوپر تلے ہیں اس لیے انہیں طرائق کہا یا طریقہ بیمانہ رستہ ہے آسمان ملائیکہ کے آنے جانے یا سیاروں کی گزرگاہ ہے اس لیے انہیں طرائق قرار دیا خلقی سے مراد مخلوق ہے یعنی آسمانوں کو پیدا کر کے ہم اپنی زمینی مخلوق سے غافل نہیں ہو گئے بلکہ ہم نے آسمانوں کو زمین پر گرنے سے محفوظ رکھا ہے تاکہ مخلوق ہلاک نہ ہو یا یہ مطلب ہے کہ ہم مخلوق کے مسالح اور ان کی ضروریات زندگی سے غافل نہیں ہو گئے بلکہ ہم اس کا انتظام کرتے ہیں بحوالے تفسیر فتح القدیر اور بعض نے مفہوم بیان کیا ہے کہ زمین سے جو کچھ نکلتا یا داخل ہوتا ہے اسی طرح آسمان سے جو اترتا اور چڑھتا ہے سب اس کے علم میں ہے اور ہر چیز پر وہ نظر رکھتا ہے اور ہر جگہ وہ اپنے علم کے لحاظ سے تمہارے ساتھ ہوتا ہے بہوالے تفسیر ابن کثیر پھر یعنی نہ زیادہ کہ جس سے تباہی پھیل جائیں جس سے تباہی پھیل جائے اور نہ اتنا کم کہ پیداوار اور دیگر ضروریات کے لیے کافی نہ ہو پھر یعنی انتظام بھی کیا کہ سارا پانی برس کر فورم بہ نہ جائے اور ختم نہ ہو جائے بلکہ ہم نے چشموں نہروں دریاؤں اور تالابوں اور کنوؤں کی شکل میں اسے محفوظ بھی کیا ہے کیونکہ ان سب کی اصل بھی آسمانی بارش ہی ہے تاکہ ان ایام میں جب بارشیں نہ ہوں یا ایسے علاقے میں جہاں بارش کم ہوتی ہے اور پانی کی ضرورت زیادہ ہے ان سے پانی حاصل کر لیا جائے پھر یعنی جس طرح ہم نے اپنے فضل و کرم سے پانی کا ایسا وسیع انتظام کیا ہے وہیں ہم اس بات پر بھی قادر ہیں کہ پانی کی سطح ہم اتنی نیچی کر دیں کہ تمہارے لیے پانی کا حصول ناممکن ہو جائے پھر اللہ تعالی فرماتے ہیں فاشانا لكم به جنات من نخيل واعناب لكم فيها فواكه كثيره ومنها تاكلون پھر ہم نے اس پانی کے ذریعے سے تمہارے لیے کھجوروں اور انگوروں کے باغات اگائے ان میں تمہارے لیے بہت سے لذیذ پھل ہیں اور ان میں سے بعض کو تم کھاتے ہو شاط تخرو جمے پوری سین چی دو و سب گلے اور وہ درخت مطلب زیتون جو تورے سینا میں پیدا ہوتا ہے وہ کھانے والوں کے لیے تیل اور سالن کے لیے اگتا ہے اور بلا شبہ تمہارے لیے چوپائیوں میں ضرور سامان عبرت ہے ہم تمہیں اس میں سے پلاتے ہیں جو ان کے پیٹوں میں دودھ ہے اور تمہارے لیے ان میں کثیر منافع ہیں اور ان میں سے بعض کو تم کھاتے ہو وفل کی ترخم اور ان چوپایوں پر اور کشتیوں پر تم سوار بھی کیے جاتے ہو اور بلا شبہ ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا تو اس نے کہا اے میرے قوم اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو اس کے سوا تمہارے لئے کوئی معبود نہیں تو کیا تم ڈرتے نہیں قال الملع الذین کفروا من قومه ما هذا الا بشر مثلكم يريد ان يتفضل عليکم چنانچہ اس کی قوم کے سردار جنہوں نے کفر کیا کہنے لگے یہ تو تم جیسا ہی بشر ہے وہ چاہتا ہے کہ تم پر فضیلت پائے اور اگر اللہ چاہتا تو آسمان سے فرشتے ضرور نازل کرتا ہم نے اپنے پہلے باپ دادا میں یہ تو نہیں سنی ان هو اِلّا بِه بِه یہ ایک آدمی ہے تو ہے یہ ایک آدمی ہی تو ہے جسے جنون لاحق ہے لہذا تم ایک وقت تک اس کی بابت انتظار کرو قَالَ رَبِّ انصُرْنِي بِمَا كَذَّبُونَ نُوهنكَهَا آمَرَ الْرَبِّ مَرِي مَدَدْكَرْ كَإِنْ هُنَي مُجَجْهُدَ الْعَيَاءَ فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنِصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحِيْنَا فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَدْتَ النُّورُ فَاسْلُكْ فِيهَا من كل چنانچہ ہم نے اس کی طرف وہی کی کہ ہماری آنکھوں کے سامنے اور ہماری وہی کے مطابق کشتی بنا پھر جب ہمارا حکم آ جائے اور تنور تن ابل پڑے تو اس میں ہر قسم کے جوڑے سے دو مطلب نر اور مادہ اور اپنے اہل و عیال داخل مطلب سوار کر لے سوائے اس کے جس کے متعلق ان میں سے ہمارا قول پہلے ہی آ چکا اور تو مجھ سے ظالموں کے بارے میں بات نہ کرنا بلا شبہ وہ غرق کیے جائیں گے اب چلتے ہیں آیات کی تفسیر کے طرف یعنی ان باغوں میں انگور اور کھجور کے علاوہ اور بہت سے پھل ہوتے ہیں جن سے تم لذت اندوز ہوتے ہو اور کچھ کھاتے ہو پھر اس سے زیتون کا درخت مراد ہے جس کا روغن تیل کے طور پر اور پھل سالن کے طور پر استعمال ہوتا ہے سالن کو سبغن مطلب رنگ کہا ہے کیونکہ روٹی سالن میں ڈوب کر گویا رنگی جاتی ہے تورے سینا پہاڑ اور اس کا کرب و خاص طور پر اس کی عمدہ قسم کی پیداوار کا علاقہ ہے یعنی رب کی ان ان نعمتوں سے تم فیض یاب ہوتے ہو کیا وہ اس لائق نہیں کہ تم اس کا شکر ادا کرو اور صرف اسی ایک کی عبادت اور اطاعت کرو پھر یعنی یہ تو تمہاری جیسا تمہارے جیسا انسان ہے یعنی یہ تو تمہارے جیسا ہی انسان ہے یہ کس طرح نبی اور رسول ہو سکتا ہے اور اگر یہ نبوت و رسالت کا دعویٰ کر رہا ہے تو اس کا اصل مقصد اس سے تم پر فضیلت اور برتری حاصل کرنا ہے پھر یعنی اگر واقعی اللہ اپنے رسول کے ذریعے سے ہمیں یہ سمجھانا چاہتا ہے یا سمجھانا یعنی اگر واقعی اللہ اپنے رسول کے ذریعے سے ہمیں یہ سمجھانا چاہتا کہ عبادت کے لائق صرف وہی ہے تو وہ کسی فرشتے کو رسول بنا کر بھیجتا نہ کہ کسی انسان کو وہ ہمیں آ کر توحید کا مسئلہ سمجھاتا پھر یعنی اس کی دعوت توحید ایک نرالی دعوت ہے اس سے پہلے ہم نے اپنے باپ داداؤں کے زمانے میں یہ تو سنی ہی نہیں پھر یہ ہمیں اور ہمارے باپ دادوں کو بتوں کی عبادت کرنے کی وجہ سے بے وقوف اور کم عقل سمجھتا اور کہتا ہے معلوم ہوتا ہے کہ یہ خود ہی دیوانہ ہے اسے ایک وقت تک ڈھیل دو موت کے ساتھ ہی اس کی دعوت بھی ختم ہو جائے گی یا ممکن ہے اس کی دیوانگی ختم ہو جائے اور اس دعوت کو ترک کر دے پھر ساڑھے نو سو سال کی تبلیغ و دعوت کے بعد بلاخر رب کی سی بل آخر رب سے دعا کی ساڑھے نو سو سال کی تبلیغ و دعوت کے بعد بلاخر رب سے دعا کی فضا رب ہوں این مغلوبوں سورہ قمر آیت نمبر دس نوح نے رب سے دعا کی میں مغلوب اور کمزور ہوں میری مدد کر اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرمائی اور حکم دیا کہ میری نگرانی اور ہدایت کے مطابق کشتی تیار کرو پھر یعنی ان کی ہلاکت کا حکم آ جائے پھر تنور پر حاشۂ سورہ حود میں گزر چکا ہے کہ صحیح بات یہ ہے کہ اس سے مراد ہمارے ہاں کا معروف تنور تن ہے جس میں روٹی پکائی جاتی ہے بلکہ روئی زمین مراد ہے کہ ساری زمین ہی چشمے میں تبدیل ہو گئی نیچے زمین سے پانی چشموں کی طرح ابل پڑا نوح علیہ السلام کو ہدایت دی جا رہی ہے کہ جب پانی زمین سے ابل پڑے علاخری پھر یعنی حیوانات نباتات اور سمرات ہر ایک میں سے ایک ایک جوڑا مطلب نر اور مادہ کشتی میں رکھ لے تاکہ سب کی نسل باقی رہے پھر یعنی جن کی ہلاکت کا فیصلہ ان کے کفر و تغان کی وجہ سے ہو چکا ہے جیسے زوج نوح اور ان کا پسر پھر یعنی جب عذاب کا آغاز ہو جائے تو ان ظالموں میں سے کسی پر رحم کھانے کی ضرورت نہیں ہے کہ تو کسی کی سفارش کرنی شروع کر دے کیونکہ ان کے غرق کرنے کا قطعی فیصلہ کیا جا چکا ہے پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر جب تو اور تیرے ساتھی اطمینان سے کشتی پر سوار ہو چکے تو کہہ تمام حمد ہی اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں ظالم قوم سے نجات دی کہ اے میرے رب تو مجھے بابرکت اتارنا اور تو سب سے بہتر اتارنے والا ہے بے شک اس واقعے میں بھی نشانیاں ہیں اور بلا شبہ ہم ہی آزمانے والے ہیں ثم بعدهم قرنًا آخرين. پھر ہم نے ان کے بعد ایک دوسری امت پیدا کی چنانچہ ہم نے ان میں انہی میں سے ایک رسول بھیجا کہ تم اللہ کی عبادت کرو اس کے سوا تمہارے لیے کوئی معبود نہیں پھر کیا تم ڈرتے نہیں وقال الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِنِقَاءِ الْآخِرَةِ وَأَتْرَفْنَاهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يَأْكُلُ مِمَّا تَأْكُلُونَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ اور اس کی قوم کے سرداروں نے کہا جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آخرت کی ملاقات۔ جھٹلائی اور ہم نے انہیں دنیاوی زندگی میں خوشحالی دی تھی کہ یہ تم جیسا ایک بشر ہی تو ہے وہ اس میں سے کھاتا ہے جس میں سے تم کھاتے ہو اور وہ اس میں سے پیتا ہے جو تم پیتے ہو اب چلتے ہیں آیات کی تفسیر کے طرف کشتی <سلام> میں بیٹھ کر اللہ کا شکر ادا کرنے کا اس نے ظالموں کو بلاخر غرق کر کے ان سے نجات عطا فرمائی اور کشتی کے خیر و عافیت کے ساتھ کنارے پر لگنے کی دعا کرنا کشتی میں بیٹھ کر اللہ کا شکر ادا کرنا کہ اس نے ظالموں کو بلاخر غرک کر کے ان سے نجات عطا فرمائی اور کشتی کے خیر و وعافیت کے ساتھ کنارے پر لگنے کی دعا کرنا وقر پھر اس کے ساتھ وہ دعا بھی پڑھ لیجئے یا پڑھ لی جائے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر بیٹھنے وقت پڑھا کرتے تھے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر سبحان اللذی سخر لنا هذا وما كنا له وإننا إلى ربنا زخرف عید نمبر تیرہ اور چودہ پھر یعنی ان سرگزشت نو علیہ السلام میں کے اہل ایمان کو نجات اور کافروں کو ہلاک کر دیا گیا نشانیہ ہے اس عمر پہ اس امر پر کہ انبیاء جو کچھ اللہ کی طرف سے لے کر آتے ہیں ان میں وہ سچے ہیں نیز یہ کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر اور کشمکش حق و باطل میں ہر بات سے آگاہ ہے اور وقت آنے پر اس کا نوٹس لیتا ہے اور اہل باطل کی پھر اس طرح گرفت کرتا ہے کہ اس کے شکنجے سے کوئی نکل نہیں سکتا پھر اور ہم انبیاء و رسول کے ذریعے سے یہ آزمائش کرتے رہے ہیں پھر اکثر مفسرین کے نزدیک قوم نوح کے بعد جس قوم کو اللہ نے پیدا فرمایا اور ان میں رسول بھیجا وہ قوم عاد ہے کیونکہ اکثر مقامات پر قوم نوح کے جانشین کے طور پر آدھ ہی کا ذکر کیا گیا ہے وہ قوم عاد ہے کیونکہ اکثر مقامات پر قوم نوح کے جانشین کے طور پر آدھ ہی کا ذکر کیا گیا ہے بعض کے نزدیک یہ قوم سمود ہے کیونکہ آگے چل کر ان کی ہلاکت کے ذکر میں کہا گیا ہے کہ سیاح مطلب زبردست چیخ نے ان کو پکڑ لیا اور یہ عذاب قوم سمود پر آیا تھا بعض کے نزدیک یہ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم اہل مدین ہے کہ ان کی ہلاکت بھی چیخ کے ذریعے سے ہوئی تھی پھر یہ رسول بھی ہم نے انہی میں سے بھیجا جس کی نشو و نما ان کے درمیان ہی ہوئی تھی اور جسے وہ اچھی طرح پہچانتے تھے اس کے خاندان مکان اور مولد ہر چیز سے واقف تھے پھر اس نے آ کر سب سے پہلے وہی توحید کی دعوت دی جو ہر نبی کی دعوت و تبلیغ کا سرنامہ رہی ہے پھر یہ سرداران قوم ہی ہر دور میں انبیاء و رسل اور اہل حق کی تکذیب میں سرگرم رہے ہیں جس کی وجہ سے قوم کی اکثریت ایمان لانے سے محروم رہتی کیونکہ یہ نہایت با اثر لوگ ہوتے تھے قوم انہی کے پیچھے چلنے والی ہوتی تھی پھر یعنی عقید آخرت پر عدم ایمان اور دنیاوی آسائشوں کی فراوانی یہ دونوں یہ دو بنیادی سبب تھے اپنے رسول پر ایمان نہ لانے کے آج بھی اہل باطل انہی اسباب کی بنا پر اہل حق کی مخالفت اور دعوت حق سے گریز کرتے ہیں چنانچہ انہوں نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ یہ تو ہماری ہی طرح کھاتا پیتا ہے یہ اللہ کا رسول کس طرح ہو سکتا ہے جیسے آج بھی بہت سے مدعیان اسلام کے لیے رسول کی بشریت کا تسلیم کرنا نہایت گراں ہے پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَئِن اور اگر تم نے اپنے ہی جیسے بشر کی اطاعت کی تو بلا شبہ تم اس وقت خسارہ پانے والے ہوگے انکم اذا متتم انکم کیا وہ تمہیں وعدہ دیتا ہے کہ بے شک جب تم مر گئے اور مٹی اور ہڈیاں ہو گئے تو بلا شبہ تم زندہ نکالے جاؤ گے هی هاتا هی هاتا لما دور ہے دور ہے وہ جو تم وعدہ دیے جاتے ہو انہیں یہ ہماری دنیاوی زندگی ہے تو سب کچھ ہے یہ ہماری دنیاوی زندگی ہی تو سب کچھ ہے جس میں ہم مرتے اور زندہ رہتے ہیں اور ہم دوبارہ اٹھائے جانے والے نہیں وہ ایک شخص ہی تو ہے جس نے اللہ پر جھوٹ گھڑا ہے اور ہم اس پر ایمان لانے والے نہیںون اس رسول نے کہا اے میرے رب تو میری مدد فرما اس لیے کہ انہوں نے میری تکذیب کی اللہ نے فرمایا بلا شبہ تھوڑے دنوں میں وہ اپنے کیے پر ضرور نادم ہوں گے فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ بِالْحَقِّ فَجَعَلْنَاهُمْ غُثَاءً فَبُعْدًا لِّلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ پھر انہیں واقعی چنگھار نے, نے آ پکڑا پھر ہم نے انہیں خص و خاشاک کر دیا چنانچہ دوری ظالم لوگوں کے لیے ہے ثُمَّ أَنشَأْنَا بَعْدَهُمْ قُرُونًا آخَرِينَ پھر ہم نے ان کے بعد دوسری امتیں پیدا کی دوسری امتیں پیدا کی مَا تَسْبِقُ مِنْ اُمَّتٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ کوئی بھی امت اپنے مقرر وقت سے آگے نہیں نکل سکتی اور نہ وہ پیچھے رہ سکتی ہے ثم جاء كذبوه بعضهم بعضا لقوم لا <تصفيق> پھر ہم لگاتار اپنے رسول بھیجتے رہے جب بھی کسی امت کے پاس ان کا رسول آیا تو انہوں نے اس کی تقزیب کی پھر ہم ایک کے پیچھے دوسری قوم کو ہلاک کرتے رہے اور ہم نے انہیں افسانے بنا دیا چنانچہ ان لوگوں کے لیے دوری ہے جو ایمان نہیں لاتے اب چلتے نایات کی تفسیر کی طرف وہ خسارہ یہی ہے کہ اپنے ہی جیسے انسان کو رسول مان کر تم اس کی فضیلت و برتری کو تسلیم کر لو گے جب کہ ایک بشر دوسرے بشر سے افضل کیوں کر ہو سکتا ہے یہی وہ مغالطہ ہے جو منکرین بشریت رسول کے دماغوں میں رہا ہے حالانکہ اللہ تعالی جس بشر کو رسالت کے لیے چن لیتا ہے تو وہ اس وحی رسالت کی وجہ سے دوسرے تمام غیر نبی انسانوں سے شرف و فضل میں بہت بالا اور نہایت ارفا ہو جاتا ہے پھر حیاتہ جس کے معنی دور کے ہیں دو مرتبہ تاکید کے لیے ہے پھر یعنی دوبارہ زندہ ہونے کا وعدہ یہ ایک افطراع ہے جو یہ شخص اللہ پر باندھ رہا ہے پھر بالآخر حضرت نو علیہ السلام کی طرح اس پیغمبر نے بھی بارگاہ الٰہی میں مدد کے لیے دستے دعا دراز کر دیے پھر مَ میں ما زائد ہے جو جار مجرور کے درمیان قلت زمان کی تاکید کے لیے آیا ہے جیسے فیبی میں <لَهُم> عمران ایک سو 169 میں ماں زائد ہے یعنی بہت جلد عذاب آنے والا ہے جس پر یہ پچھتائیں گے لیکن اس وقت یہ پچھتانا ان کے کچھ کام نہ آئے گا پھر کہتے ہیں کہ یہ حضرت جبری علیہ السلام کی چیخ تھی پاس کہتے ہیں کہ ویسے ہی سخت چیخ تھی جس کے ساتھ باد سرسر بھی تھی دونوں نے مل کر ان کو چشم زدن میں فنا کے گھاٹ اتار دیا پھر غسین اس کوڑے کرکٹ کو کہتے ہیں جو سیلابی پانی کے ساتھ ہوتا ہے جس میں درختوں کے کھوکھلے خشک تنے تنکے کانے اور اسی طرح کی چیزیں ہوتی ہیں جب پانی کا زور ختم ہو جاتا ہے تو یہ بھی خشک ہو کر بیکار پڑے ہوتے ہیں یہی حال ان مکذبین اور متکبرین کا ہوا پھر اس سے مراد حضرت صالح حضرت لوت اور حضرت شعیب علیہ السلام کی قومیں ہیں کیونکہ سورہ آراف اور سورہ ہود میں اسی ترتیب سے ان کے واقعات بیان کیے گئے ہیں بعض کے نزدیک بنی اسرائیل مراد ہیں قرون قرن کی جمع ہے اور یہاں بیماینی امت استعمال ہوا ہے پھر یعنی یہ سب امتیں بھی قوم نوح اور عاد کی طرح جب ان کی ہلاکت کا وقت موجود آ گیا تباہ ہو برباد ہو گئیں ایک لمحہ آگے پیچھے نہ ہوئیں جیسے فرمایا فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ سورہ اعراف آیت نمبر 34 پھر تترا کے معنی ہے یک بعد دیگرے متواتر لگاتار پھر ہلاکت و بربادی میں یعنی جس طرح یک کے بعد دیگرے رسول آئے اسی طرح تکذیب رسالت پر یہ قومیں یک کے بعد دیگرے عذاب سے دوچار ہو کر ہست سے نیست ہوتی رہیں پھر جس طرح عجیب و حجوبۃ کی جمع ہے تعجب انگیز چیز یا بات اسی طرح احادیث و ان کی جمع ہے بیمانہ زبان زد خلائق و واقعات زبان زد خلائق واقعات و قصص ایسے واقعات اور کہانیاں جو عوام میں مشہور ہیں و صلی اللہ علیہ نبینا محمد اجمعین